پھر اللہ تعیٰ فرماتے ہیں اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے سخت حرارت والی آگ سے تخلیق کیا اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں سڑے گارے کی کھنکھناتی خن مٹی سے ایک بشر تخلیق کرنے والا ہوں جدین پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے گر پڑنا سجد اجمعون پھر سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا اِلّا ابلیس ابا اَن مع سوائے بلیس کے اس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو يا مع اللہ نے فرمایا اے بلیس تجھے کیا ہے کہ تُ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا اس نے کہا میں ایسا نہیں کہ ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے گارے کی کھن کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا قال منها فإنك رجيم اللہ نے فرمایا پھر تو یہاں سے نکل جا چناچے بلا شبہ تو مردود ہے وإن عليك الى يوم اور بے شک تجھ پر یوب جزا تک لانت ہے قال رب نے کہا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں اللہ نے فرمایا بے شک تو محلت دیے جانے والوں میں سے ہے مقرر وقت کے دن تک مقرر وقت کے دن تک قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيْنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ <أَجْمَعِينَ> اس نے کہا میرے رب مجھ کو تیرے گمراہ کرنے کے سبب یقیناً میں ان لوگوں کے لیے زمین میں گناہ خوش نما بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا إلا عبادك منهم المخلصين تیرے ان بندوں کے سوا جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں اللہ نے فرمایا یہی مجھ تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں مگر گمراہوں میں سے تیرا زور اس پر چلے گا جس نے تیری اتباع کی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا سورہ رحمان میں جنات کی تخلیق میری جنر سے بتلائی گئی ہے اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بھی یہی کہا گیا ہے خلی قطل ملاقت مِ نور و خلیق الجینج من منار من و خلیقم مماسیف بحال صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھیانوے اس اعتبار سے لو والی آگ یا آگ کے شولے یا حرارت والی آگ سب کا ایک ہی مطلب ہوگا پھر سجدے کا یہ حکم بطور تعظیم تھا عبادت کے طور پر نہیں اور یہ چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے اس کے وجوب میں کوئی شک نہیں تھا تاہم شریعت محمدیہ میں بطور تعظیم بھی کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے پھر شیطان نے انکار کی وجہ آدم علیہ السلام کا خاکی اور بشر ہونا بتایا جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اور بشر کو اس کی بشریت کی بنا پر حقیر اور کم تر سمجھنا یہ شیطان کا فلسفہ ہے جو اہل حق کا عقیدہ نہیں ہو سکتا اسی لیے اہل حق انبیاء کی بشریعت کے منکر نہیں اس لیے کہ ان کی بشریعت کو خود قرآن کریم نے وضاحت سے بیان کیا ہے علاوہ از این بشریت سے ان کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا پھر یعنی تم سب کو بلاخر میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے جس نے میری اور میرے رسولوں کی اطاد کی ہوگی میں انہیں اچھی جزا دوں گا اور جو شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہی کے رستے پر چلتا رہا ہوگا اسے سخت سزا دوں گا جو جہنم کی صورت میں تیار ہے پھر یعنی میرے نیک بندوں پر تجھے غلبہ حاصل نہیں ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہی سر زد نہیں ہوگا بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سے ایسا گناہ نہیں ہوگا کہ جس کے بعد وہ نادم اور طائب نہ ہو کیونکہ وہی گناہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر ندامت کا احساس اور توبہ و انعت اللہ کا دائیا پیدا نہ ہو ایسے گناہ کے بعد ہی انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور دائمی تباہی و ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے اور اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے بلکہ فورن توبہ کر کے آئندہ کے لیے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے لہرو ابو اب نکل جز مسوم اس کے ساتھ دروازے ہیں ان گمراہوں میں سے ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ ایک تقسیم شدہ حصہ ہے بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے کہا جائے گا تم ان میں سلامتی سے با امن داخل ہو جاؤ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُجُّورِهِم من غِلِّن اِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مِّتَقَابِلِينَ اور ان کے سینوں میں جو کینہ حسد ہوگا ہم نکال دیں گے وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے بھائی بھائی ہوں گے لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ انہیں نہ وہاں کوئی تھکاوٹ مطلب تکلیف پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے نب عبید الرحیم اے بھی میرے بندوں کو خبر سنا دیجیے جی کہ یقیناً میں خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہوں بلعلیم اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے ونبئهم عن ابراہیم اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر سنا دیجئے اذ دخلوا سلاما قال منكم وَجِلُونَ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا اس نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں قانون وہ بولے ڈرمت بے شک ہم تجھے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں اما الكبر ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو جب کہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا چنانچہ اب کس بنا پر بشارت دیتے ہو قَالُوا مَشَّرْنَاكَ مِلْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ وہ بولے ہم نے تجھے حق مطلب امر واقعی کی بشارت دی ہے چنانچہ تو نا امیدوں میں سے نہ ہو قَالَوْ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ ابراہیم نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی جتنے بھی تیرے پیروکار ہوں گے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے پھر یعنی ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے خاص ہوگا مثلا ایک دروازہ یہودیوں کے لیے ایک عیسائیوں کے لیے اسی طرح ایک ایک دروازہ سابیوں مجوسیوں مشرکوں منافقوں کے لیے اور ایک آسی معاہدین کے لیے ہوگا معاہدین کو بلاخر بخش دیا جائے گا جب کہ دوسرے لوگ کبھی بھی نہیں بخشے جائیں گے بہوال تفسیر ابن کثیر یا سات دروازوں سے مراد سات طبقے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں سب سے اوپر والا طبقہ جہنم ہے دوسرا لوا پھر اسی طرح حکامہ سعیر سقر ظہیم اور حاویہ ہے اور سب سے اوپر والا درجہ موحدین کے لیے ہوگا جنہیں کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد یا سفارش پر نکال لیا جائے گا دوسرے میں یہودی اسی طرح بت ترتیب نصرانی صابی مجوسی مشرقین اور منافقین ہوں گے سب سے اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے اس کے بعد اسی ترتیب سے نام ہے بہوال فتح القدیر پھر جہنم اور اہل جہنم کے بعد جنت اور اہل جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ جنت میں جانے کی ترغیب ہو متقین سے مراد شرک سے بچنے والے موحدین ہیں اور بعض کے نزدیک وہ اہل ایمان جو تمام معاشی سے بچتے رہے جناتین سے باغات اور عیون سے نہریں مراد ہیں یہ باغات اور نہریں یا تو تمام متقین کے لیے ہوں گی یا ہر ایک کے لیے الگ الگ باغات اور نہریں یا ایک ایک باغ اور نہر ہوگی پھر سلامتی ہر قسم کی آفات سے اور امن ہر قسم کے خوف سے یا یہ مطلب ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یا فرشت اہل جنت کو سلامتی کی دعا دیں گے یا اللہ کی طرف سے ان کی سلامتی اور امن کا اعلان ہوگا پھر دنیا میں ان کے درمیان جو حسد اور بغض و عداوت کے جذبات رہے ہوں گے وہ ان کے سینوں سے نکال دیے جائیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کے دل آئینے کی طرف صاف اور شفاف ہوں گے پھر ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں سے ڈر اس لیے محسوس ہوا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا تیار کردہ بھنا ہوا بچھڑا نہیں کھایا جیسا کہ سورہ ہود میں تفسین گزری ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں کو بھی علم غیب یا غیب کا علم نہیں ہوتا اگر پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو ابراہیم سمجھ جاتے کہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ فرشتے انسانوں کی طرح کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں پھر کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو خلاف نہیں ہو سکتا علاوہ ازیں وہ ہر بات پر قادر ہے کوئی بات اس کے لیے ناممکن نہیں پھر یعنی اولاد کے ہونے پر میں یعنی اولاد کے ہونے پر میں جو تعجب اور حیرت کا اظہار کر رہا ہوں تو صرف اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں یہ بات نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوں رب کی رحمت سے نا امید تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم نے کہا پھر تمہارا مقصد کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتو قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے آلے لوت کے بے شک ہم ان سب کو نجات دینے والے ہیں اِن قدرنا انها لمن سوائے اس کی بیوی کے ہم نے مقدر کر دیا کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی فلما جاء آل پھر جب فرشت آل لوت کے ہاں پہنچے قوم تو لوت نے کہا بے شک تم لوگ تو اجنبی ہو بما كانوا فيه وہ بولے بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے حق <لَصَادِقُون> اور ہم تیرے پاس حق مطلب یقینی چیز لائے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں چنانچہ تو رات کے کسی حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل اور تو ان کے پیچھے چل اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے اور ہم نے اسے اس امر کا فیصلہ سنا دیا کہ بے شک صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبِشِرُونَ اور شہر صدوم والے خوشیہ مناتے ہوئے آئے قال ان هَا أُولَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کروین وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں تھا ان كنتم لوت نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے والے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف غالباً ابراہیم علیہ السلام نے قرائن سے اندازہ لگا لیا کہ یہ صرف اولاد کی بشارت دینے ہی نہیں آئے ہیں بلکہ ان کی آمد کا مقصد کوئی اور بھی ہے چنانچہ انہوں نے یہ پوچھا پھر یہ فرشتے حسین نوجوان کی شکل میں آئے تھے اور لوط علیہ السلام کے لیے بالکل انجان تھے اس لیے انہوں نے ان کے اجنبی ہونے کی بات کی پھر یعنی عذاب الٰہی جس کے آنے میں تیری قوم کو شک ہے پھر اس سرح حق سے بھی عذاب مراد ہے جس کے لیے وہ بھیجے گئے تھے اس لیے انہوں نے کہا ہم میں بھی بالکل سچے یعنی عذاب کی جو بات ہم کر رہے ہیں اس میں سچے ہیں اب اس قوم کی تباہی کا وقت بالکل قریب عام پہنچا ہے پھر تاکہ کوئی مومن پیچھے نہ رہے تو ان کو آگے کرتا رہے پھر یعنی لط علیہ السلام کو کے ذریعے سے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ صبح ہونے تک ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی یا دیا سے مراد وہ آخری آدمی ہے جو باقی رہ جائے گا فرمایا وہ بھی صبح ہونے تک ہلاک کر دیا جائے گا پھر ایک طرف تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا تھا دوسری طرف یہ حال تھا کہ جب قوم لوت کو پتہ چلا کہ لط علیہ السلام کے گھر میں خوش شکل نوجوان مہمان آئے ہیں تو اپنی امرت پرستی کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی لوت کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپرد کیا جائے تاکہ وہ ان سے بے حیائی کا ارتکاب کر کے اپنی تسکین کر سکیں پھر لوت علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ مہمان ہیں انہیں میں کس طرح تمہارے سپرد کر سکتا ہوں اس میں تو میری رسوائی ہے پھر انہوں نے ڈھٹائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے لوت تو ان اجنبیوں کا کیا لگتا ہے اور کیوں ان کی حمایت کرتا ہے کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا یا کیا ہے کہ اجنبی کی اجنبیوں کی حمایت نہ کیا کر یا ان کو اپنا مہمان نہ بنایا کر یہ ساری گفتگو اس وقت ہوئی جب کہ لط علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ یہ اجنبی مہمان اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور وہ اسی نان ہجار قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں جو ان کے ساتھ بدفعلی کے لیے مصر تھے یا مصر تھی جیسا کہ سورہ حود میں یہ تفصیل گزر چکی ہے یہاں ان کے فرشتے ہونے کا ذکر پہلے آ گیا ہے پھر یعنی ان سے تم نکاح کر لو یا پھر اپنی قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہا یعنی تم ان عورتوں سے نکاح کرو یا جن کے حبال عقد میں عورتیں ہیں وہ ان سے اپنی خواہش پوری کریں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ کی عمر کی قسم بے شک وہ اپنی مستی مطلب گمراہی میں بھٹک رہے تھے مشرقین پھر سورج نکلتے انہیں ایک چنگھار نے, نے آ پکڑا من <تصفيق> پھر ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو اس کے نیچے والا حصہ کر دیا اور ان اور ان پر کنگھر پتھر برسائے اور ان پر کنگھر کے پتھر برسائے بے شک اس میں گہری نظر سے غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں وہ مقیم اور بے شک وہ بستی سیدھی راہ پر موجود ہے اور بے شک اس میں مومنوں کے لیے یقیناً نشانی ہے اور بے شک ای کا بستی والے بھی البتہ ظالم تھے چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا اور بے شک وہ دونوں تباہ شدہ بستیاں کھلی شاہراہ پر ہیں اور یقیناً ہجر والے یا ہجر والوں سمود نے رسولوں کی تقزیب کی اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں پھر وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ أَمِنِينَ اور وہ پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر ان کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے جس سے آپ کا شرف و فضل واضح ہے تاہم کسی اور کے لیے تاہم کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو حاکم میں مطلق ہے وہ جس کی چاہے قسم کھائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح شراب کے نشے میں دھت انسان کی عقل معروف ہو جاتی ہے اسی طرح یہ اپنی بدمستی اور گمراہی میں اتنے سرگرداں تھے کہ لط علیہ السّلام کی اتنی معقول بات کی طرف ذرا توجہ نہیں کی پھر ایک چنگھاڑ نے جب کہ سورت طلوع ہو رہا تھا ان کا خاتمہ کر دیا بعض کہتے ہیں کہ یہ روز دار یہ زوردار آواز حضرت جبرایل علیہ السلام کی تھی بعض کہتے ہیں کہ یہ زوردار آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی پھر کہا جاتا ہے کہ ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر آسمان تک لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو الٹا کر اور وہاں سے ان کو الٹا کر زمین پر پھینک دیا گیا یوں پر والا حصہ نیچے اور نچلا حصہ اوپر کر کے تہ و بالا کر دیا گیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد محض اس بستی کا چھتوں سمیت زمین بوس ہو جانا ہے پھر اس کے بعد ان پر کن گھر قسم کے مخصوص پتھر برسائے گئے اس طرح تین قسم کے عذابوں سے انہیں دوچار چار کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا پھر گہری نظر سے جائزہ لینے اور غور و فکر کرنے والوں کو متوسمین کہا جاتا ہے متوسمین کے لیے اس واقعے میں عبرت کے پہلو اور نشانیاں ہیں پھر مراد شاہراہ عام ہے یعنی قوم لود کی بستیاں مدینے سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہیں اس رستے پر آنے جانے والے کو آنے جانے والوں کو انہی بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے پھر الکتی گھنے درخت کو کہتے ہیں اسی بستی میں گھنے درخت ہونے کی وجہ سے انہیں اصحاب العکا بن یا جنگل والے کہا گیا ہے مراد اس سے قوم شعیب ہے اور ان کا زمانہ لوت علیہ السلام کے بعد ہے اور ان کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان قوم لوت کی بستیوں کے قریب ہی تھا اسے مدین کہا جاتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا اور اسی کے نام پر بستی کا نام پڑ گیا تھا ان کا ظلم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے رہزنی ان کا شیوا اور کم تولنا اور کم ناپنا ان کا وطیرہ تھا ان پر جب عذاب آیا تو ایک بادل ان پر جب عذاب آیا تو ایک تو بادل ان پر سایہ فگن ہو گیا پھر چنگھاڑ اور بہون چال نے مل کر ان کو ہلاک کر دیا پھر لب امام مبین کے معنی بھی شاہراہ عام کے ہیں جہاں سے شب و روز لوگ گزرتے ہیں دونوں شہروں سے قومی لوت کا شہر جو صدوم اور قوم شعیب کا مسکن مدین مراد ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہی تھے پھر الحجری صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی بستی کا نام تھا انہیں اصحاب الحجر ہجر والے کہا گیا ہے یہ بستی مدینہ اور تبو کے درمیان تھی آج کل اس بستی کے قریب العلا نام کا ایک بڑا شہر آباد ہے اور حجر مدائن صالح کے نام سے معروف ہے انہوں نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا یہ اس لیے کہ ایک پیغمبر کی تغذیب ایسے ہی ہے جیسے سارے پیغمبروں کی تکزیب پھر ان نشانیوں میں وہ اونٹنی بھی تھی جو ان کے کہنے پر ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر کی گئی تھی لیکن ظالموں نے اسے بھی قتل کر ڈالا پھر یعنی بغیر کسی خوف یا احتیاج کے پہاڑ تراش لیا کرتے تھے نو ہجری میں تبوک جاتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے گزرے تو آپ نے سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر لیا اور صحابہ سے فرمایا کہ روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو بہوالۂ صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو انیس اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو اسی اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے اس بستی کے کنویں سے پانی لیا اور اس سے آٹا گوندھا تو نبی صلی اللہ علیہ و نے فرمایا یہ پانی پھینک دو اور آٹا اونٹوں کو کھلا دو بحوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو اکاسی وصلی اللہ علیہ نبینہ محمد والی اجمعین